سوال ہے کہ جانوروں میں جو خنسہ ہوتے ہیں کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے کنسہ سمجھتے ہیں نہ مذکر نہ مونس یعنی اس میں مذکر اور معنس دونوں کی علامات پائی جاتی ہوں تو ایسے خنسہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے واللہ تعالی عالم